أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بمون إلا من أتى الله بقلب سليم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره رسب خدی کتاب اللہ محمد وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلَّ بِدعَ وَكُلَّ ضلالة وَكُلَّ فِي <النار> قال وک اللہ محدم سلیم آخرت کی زندگی میں جب دنیا چھوڑ کے انسان آخرت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا جس دن انسان کی آنے والی ابدی زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے وہ دن آنے والا ہے جس دن انسان کو دنیا میں اس کی گزاری ہوئی زندگی کی بنیاد پر جزا یا سزا کا فیصلہ ہونے والا ہے ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں انسان کا پچھتانا اس کے کام نہیں آئے گا جس میں انسان چاہے گا کہ دوبارہ اس کو دنیا میں بھیجا جائے اور ایک موقع اس کو دوبارہ دیا جائے تاکہ وہ دنیا میں عمل کر کے آخرت میں واپس آئے اور کامیاب ہو لیکن اسے موقع نہیں دیا جائے گا اس دن اللہ تعالی کی بادشاہی ہوگی اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا یہاں تک کہ انسان کی اولاد اس کے رشتہ دار بھائی بہن ماں باپ اولاد بیوی بچے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اس دن انسان اپنے ماضی کو دیکھ کر گا لیکن اس پچھتا کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس لیے کہ پچھتا کے بعد اصلاح ہوتی ہے لیکن یہاں اصلاح کا موقع ختم ہو چکا ہوگا دنیا میں ایک انسان غلطی کرتا ہے اس غلطی کے بعد پچھتا ہے غلطی کا احساس ہوتا ہے اپنی غلطی کا احساس ہونے کے بعد وہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لیتا ہے وہ آئندہ نئے سرے سے اچھا عمل کرتا ہے وہ غلط کو چھوڑ کر صحیح پر چلتا ہے دنیا میں انسان کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ غلطی ہو جانے کے بعد پچھتانے کے بعد پھر وہ نئے سرے سے زندگی شروع کرے لیکن مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے قیامت کے دن جو آدمی اٹھایا جانے والا ہے اس دن انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا لیکن احساس اس کے لیے کچھ بھی فائدہ والا نہیں بنے گا وہ اپنی اصلاح کے لیے موقع مانگے گا لیکن یہ موقع اس کو دیا نہیں جائے گا وہ اللہ سے کہے گا اللہ ایک اور زندگی دے دے جس میں اپنی زندگی کی اصلاح کر کے وہ اعمال کر کے میں لوٹتا ہوں جو میں نے اب تک نہیں کیے تھے وہ نیکیاں جو میں نے چھوڑی تھیں وہ نیکیاں کر کے واپس آتا ہوں لیکن اللہ تعالی کی طرف سے اس کو دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا ایک دن آنے والا ہے جس دن انسان کا پچھتانا اس کے غم اور اس کی تکلیف اور اس کے افسوس میں اضافہ ہی بنے گا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا یوم لا ينفع مالو ولا بنون الا من فیم علوم سلیم یوم لا ينفع علوم ولا بنون اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی دنیا میں کمایا مال حلال و حرام کی تقسیم چھوڑ کر ایک انسان جو مال کماتا ہے وہ مال موت کے بعد کی زندگی میں کام نہیں آئے گا یو ملا فہمال ولا بنون اس دن مال کام نہیں آئے گا ولا بنون اور اولاد بھی کام نہیں آئے گی ایک آدمی چوری دھوکا جھوٹ خیانت سب کچھ کر کے اپنی اولاد کے لیے اولاد کی غذا کے لیے اس کے لباس کے لیے اس کی پڑھائی کے لیے اور اس کی ضروریات کے لیے آدمی پیسہ جمع کرتا ہے پال کو اس کی اولاد کو بڑا کرتا ہے قیامت کے دن یہ اولاد اس کے کام نہیں آئے گی اگر اولاد دیندار نہ ہو اور اگر خود انسان کے پاس اس کا ایمان نہ ہو تو چاہے اولاد نبی رہی ہو لیکن پھر بھی یہ اولاد کام نہیں آئے گی ابراہیم علیہ السلام السلام اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں لیکن ان کا باپ آغر وہ مسلمان نہیں تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر ایمان نہیں لایا قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے کچھ کام نہیں آ سکیں گے جہنم سے اس کو بچا نہیں پائیں گے یوم لا ينفع فمال ولا بنون اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی من اللہ منطن سلیم اللہ یہ کہ ایک انسان قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آئے اگر کام کوئی چیز آئے گی اگر نجات کا ذریعہ کوئی بنے گا اگر فلاح کا کوئی سبب ہوگا تو اللہ تعالی نے فرمایا من اللہ منطق سلیم اللہ یہ سوائے اس کے کہ ایک انسان قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آئے اس سے معلوم ہوا کہ ایک انسان کی واقعی قیمتی چیز خود اس کا اپنا دل ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اسی میں تمام قیمتی جذبات اور کیفیات موجود ہوتی ہیں بہت ساری بڑی بڑی نیکیاں ان کی جگہ ان کی سطح انسان کا قلب ہوتا ہے آپ غور کریں اللہ کی ذات پر یقین ہاتھ پاؤں میں آنکھوں میں کانوں میں نہیں ہے اللہ پر یقین آدمی کے دل میں ہوتا ہے اللہ سے خوف اللہ سے محبت اللہ کی تعظیم اللہ کی باتوں پر یقین اللہ کی ذات پر توکل اللہ تعالی سے امید آخرت کی فکر تدبر تفکر غور و فکر یہ تمام اونچی اونچی نیکیاں ہیں اللہ سے محبت اللہ کے رسول سے محبت اللہ کے دین کی تعظیم یہ تمام اونچی نے کیا ہیں جو آدمی کے دل میں ہوتی ہے اور اسی طرح سے تمام برائیاں ان برائیوں میں بری بری گندگیاں بھی آدمی کے دل میں ہوتی ہیں آپ دیکھیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اولن آدمی کے قلب کی سطح پر ہوتا ہے اللہ کی بات میں شک کرنا اسی طرح سے دل میں نفاق رکھنا اللہ کی ناشکری کرنا مخلوق کے سلسلے میں حسد مخلوق کے سلسلے میں وہ ساری گندگیاں بگز عداوت یہ ساری انسان کے قلب کی سطح پر ہوتی ہے ریا کے خیالات انسان کے دل میں ہوتے ہیں گمنڈ اور تکبر آدمی کے دل میں ہوتا ہے بہت ساری گندگیاں اور برائیاں انسان کے قلب کی سطح پر ہوتی ہیں ایک آدمی کا دل یا تو اس کو اللہ کے نزدیک قیمتی بناتا ہے یا اس کو اللہ کے ہاں بے قیمت کر دیتا ہے ایک آدمی کے دل کی حالت انسان کی آخرت کی حالت طے کرتی ہے اگر دل میں ایمان اور یقین اقوا اور اللہ کا خوف و محبت ہو یہ دل خود قیمتی بن جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر اس دل کا حامل انسان بھی قیمتی بنتا ہے لیکن اگر آدمی کے دل میں کفر و نفاق ہو اس کے دل میں شرک ہو اس کے دل میں اللہ کے لیے بے یقینی اور شک ہو انکار ہو اس دل میں مخلوق کے لیے خیر نہیں ہو خیر خواہی نہ ہو بلکہ مخلوق کے لیے اس کے دل میں گندگیاں بھری ہوئی ہوں تو ایسا انسان اس کا قلب بے قیمت ہو جاتا ہے گندا ہو جاتا ہے اور نتیجے میں ایسا انسان بھی اللہ کے ہاں بے قیمت بن جاتا ہے بلکہ وہ اللہ کے ہاں مجرم بن جاتا ہے اسی لیے آخرت کی نجات کے سلسلے میں جب اللہ نے بتلایا کہ کچھ کام نہیں آئے گا تو کام آنے والی چیز جو انسان کی اپنی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اللہ نے فرمایا یو ملائن فرمالا بنون اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی مال ساتھ چھوڑ دے گا مال تو دنیا میں ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے آدمی کے مرنے کے بعد اس کا مال دنیا میں رہ جاتا ہے اس کی جیب کے پیسے نکال لیے جاتے ہیں اس کے بدن پر قیمتی زیورات وہ ہٹا دیے جاتے ہیں صرف ایک کفن میں لپیٹ کر اس کو نہلا دھلا کے زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے مال تو وہ ایسے بھی دنیا ہی میں انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے آخرت میں وہ کیا کام آئے گا اور اولاد قبر تک آتی ہے اور ہاتھ جھاڑ کے نکل جاتی ہے کوئی اس کی قبر میں نہیں آتا ہے کوئی اس کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آتا ہے اور جتنی بے رخی دنیا میں ہوتی ہے اس کے مقابلے میں زیادہ آخرت میں ہوگی یو ملا انفامل والا بنون علا من اط اللہ بن سلیم قیامت کے دن اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی سارے خارجی سہارے ٹوٹ جائیں گے انسان کے باہر کی جتنی چیزیں ہیں وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں گی انسان کے کام آئے گی اس کے اندر کی چیز اس کو یاد رکھیے انسان کے باہر جتنے سہارے ہیں انسان کے باہر جو چیزیں ہیں خارجی سہارے جن پر انسان نے اپنا اعتماد رکھا تھا قیامت کے دن یہ سہارے اس کے ٹوٹ جائیں گے یہ ساری چیزیں اس کا ساتھ چھوڑ دیں گی کچھ کام نہیں آئے گا لیکن اپنے اندر کی دنیا اگر اس نے صحیح بنائی تھی اپنے دل اور اپنی روح کو اگر اس نے پاکیزہ بنایا تھا تو قیامت کے دن یہ دل جو ایمان اور تقوی سے بھرا ہوا تھا یہ دل اس کے آخرت میں کام آئے گا یہ بہت بڑی بات ہے جو بہت مختصر الفاظ میں اللہ تعالی نے بیان کی ہے کہ جس دن سارے خارجی سارے ٹوٹنے والے ہیں اس دن اگر کوئی چیز کام آ سکتی ہے تو وہ انسان کے اپنے اندر اس کا اپنا دل ہے اس لیے انسان کی نگاہ باہر ہونے کی بجائے اندر ہونا چاہیے انسان کو اپنے باطن کی اصلاح کرنا چاہیے انسان کو اپنے دل کا خیال رکھنا چاہیے کہ بہترین دل لے کر وہ اللہ کے پاس جائے وہ اپنے دل کو اس تمام نجاستوں سے گندگیوں سے بچائے اس لیے کہ سب سے قیمتی متاث سب سے قیمتی پونجی اس کے پاس یہی ہے یہی وہ دل ہے جس کے بارے میں اکثر انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے یہی وہ دل ہے کہ کپڑے گندے ہو جائیں تو فکر مند ہو جاتا ہے اگر کہیں گلتی سے بیٹھ جائے اور دھول لگ جائے اٹھنے کے بعد فوراً جھاڑ لیتا ہے اگر چائے پیتے پیتے ایک चाय چائے کا کپڑوں پر گر चाय چائے چھوڑ کے فوراً اٹھ کے کپڑوں کو دھو لیتا ہے کپڑوں کی پاکی اور صفائی کا بہت لحاظ کرتا ہے باہر جانے سے پہلے اپنے کپڑوں کو آئینے میں دیکھ لیتا ہے سب ٹھیک ہے کہ نہیں ہے لیکن آپ بتائیے کہ باہر جانے والا لوگوں سے ملاقات کے لیے جانے والا اپنے کپڑوں کا جائزہ لیتا ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے جانا ہے ایک انسان اپنے دل کا جائزہ لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے نہیں لیتا ہے کہ جس دل کے ساتھ جس اللہ پر واہر و باطن سب آیا ہے اس کے سامنے ہے اسے چھپا ہوا نہیں ہے اس اللہ کے پاس جانا ہے جس کی نگاہ انسان کے دل پر ہوتی ہے جو انسان کے دل کو دیکھتا ہے اور اسی بنیاد پر فیصلہ ہونے والا ہے اس اللہ کے پاس پیشی ہے اس اللہ کے ہاں جانا ہے اس کے آگے کھڑا ہونا ہے اس اللہ کے سامنے پیشی کے لیے اپنے باطن کی کتنی اصلاح کی ہے اپنے آپ کو کتنا مزین کیا ہے باطنی سطح پر اپنے اندر کو کتنا صحیح کیا ہے قلب سلیم وہ دن اس دن نہ انسان کا مال اس کے کام آئے گا نہ اس کی اولاد اس کے کام آئے گی ہاں اگر اس کے کچھ کام آ سکتا ہے تو یہ کہ وہ اللہ سے قلب سلیم کے ساتھ ملے قلب سلیم کیا ہے ایسا دل جو تمام گندگیوں سے پاک اور سلامت رہے اللہ کی نسبت سے بھی اور مخلوق کی نسبت سے بھی اللہ کی نسبت سے بھی صحیح ہو اس میں کفر و شر و نفاق نہ ہو اور مخلوق کی نسبت سے بھی صحیح ہو کہ مخلوق کے لیے اس کے دل میں خیر خواہی ہو برے جذبات نہ ہو تو یہ ہمارے لیے آخرت کی کامیابی اور نجات کا راز ہے جو اللہ نے یہاں پر بتلایا ہے کہ ہم اپنے شب و روز دن رات اس انداز میں گزاریں کہ ہم اپنے مال سے زیادہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہم اپنے باہر کی زینت سے زیادہ اپنے اندر کی زینت کا جائزہ لیں کہ ہم نے اپنے باطن کو کتنا مزین کیا ہے کتنا اچھا بنایا ہے کتنا عمدہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ ہم کو عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ دلوں کا حال بیان کیا اور دلوں کی سختی کی مذمت کی ہے اور اللہ نے بتایا کہ دل بعض اوقات اتنے برے ہو جاتے ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سم مقصد کلو بمبا دالک پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تمہارے دلوں میں کساوت پیدا ہو گئی سم مقصد کلو بمبا یہ یہود کا ذکر ہو رہا ہے اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے جن کے پاس اللہ نے نبی کو بھیجا اور کتاب ان کو دی ہے لیکن بعد کے دور میں ان میں بگاڑ پیدا ہو گئی ان کی کرتوت ان کے گناہ کے سبب ان کے دل بگڑ گئے اللہ نے فرمایا تم مقصد کلو کم امبادی دالکھ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے فہی عقل ہجارت او اشد کسوا اور دلوں کا حال ہی ہو گیا کہ وہ فہی عقل ہجارہ وہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے او اشد قسو بلکہ اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل سخت ہو گئے تو پتھر کی طرح بلکہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے وہ انا منل ہجارچی لما تفت جرو منہ اور پتھروں کی کیا بات کرتے ہو پتھروں میں تو ایسے بھی پتھر ہیں وہ انا منل ہجارچی لمع تفت جرو منہ انہار تم نے دیکھا ہے کہ بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب پتھر توڑے جاتے ہیں تو نیچے سے پانی نکل آتا ہے ان میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں وہ ان امین ہلامہ شک کا کف اخر اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر کو توڑ دیا جائے تو پتھر کے اندر پانی نکل آتا ہے پتھر کے اندر پانی نکل آتا ہے وہ ان امین ہے لما یہ بتم خش اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی خشیت سے اللہ کے خواب سے ڈھہ پڑتے ہیں گر پڑتے ہیں پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں نہریں نکل آتی ہیں جن کو توڑا جائے تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے اور جو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے اس کی خشیت سے ڈھے پڑتے ہیں گر پڑتے ہیں اور تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تمہارے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل ہے تمہارے عمل سے اللہ غافل نہیں ہے انسان اگر اپنے انجام سے غافل ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالی بھی اس کے اعمال سے غافل ہے ایک انسان اگر آنکھیں بند کر لے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام احوال سے چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورت البقرہ میں اہل کتاب کا حال بیان کیا اور اہل کتاب کے سلسلے میں کہا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے آج اسی موضوع پر ہم کو گفتگو کرنا ہے کہ ایک انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے بہت ساری برائیاں آسان ہو جاتی ہیں کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے گڑ گڑا رہے ہیں دعا کر رہے ہیں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہیں ان کے اندر آہذاری کا مزاج نہیں پیدا ہوتا ہے وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ دینی مجالس میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں لیکن یہ اپنے قلب کو اس حال میں پاتے ہیں کہ بعض و نصیحت کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے کتنے لوگ ہیں کہ گنا پر گنا ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن دل میں کبھی بھی سلوٹیں نہیں آتی بلکہ پیشانی پر بھی سلوٹیں پیدا نہیں ہوتی ہے پیشانی پر کبھی شکر نہیں آتی کبھی احساس نہیں ہوتا ہے کیا کر رہے ہیں گناہ پر گناہ گناہ پر گناہ اور توبہ کے سلسلے میں دل میں خیال آ بھی جاتا ہے تو توبہ کو مؤخر کر دیتے ہیں بعد میں کریں گے کتنے لوگ ہیں کہ ان کو دوسروں کا دل دکھانے میں نہ صرف یہ کہ احساس نہیں ہوتا ہے بلکہ لذت ملتی ہے یہ سب کس چیز کی علامت ہیں یہ اس بات کی علامت ہیں کہ دل سخت ہو چکا ہے دل سخت ہو چکا ہے بعض وقت سن ہو جاتا ہے انسان کے پاؤں سردی سے اگر ایک ہی جگہ بیٹھا رہا سن ہو جاتا ہے پھر اس کو آپ ہاتھ لگائیے پاؤں پہ احساس نہیں ہوتا ہے کبھی ڈاکٹر سوئی لگا دیتا ہے آپریشن کے لیے سوئی لگانے سے کیا ہوتا ہے اس کا بدن اس کے بدن کا وہ حصہ سن ہو جاتا ہے پھر اس کو چھونے کے بعد تو چھوڑیے اس پر چھری اور نشتر چلانے سے بھی اس کو احساس نہیں ہوتا ہے یہ بدن کی سختی کا حال ہے لیکن اس سے برا حال تب ہوتا ہے جب ایک انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر گناہوں کا احساس انسان کو نہیں رہتا ہے اور وہ عمدہ کیفیات جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں ایک بندہ ان کیفیات سے محروم ہو جاتا ہے وہ خصوصی تعلق جو اللہ اور بندے کے بیچ میں ہوتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے اس خصوصی تعلق سے ان جذبات سے ان کیفیات سے ان احوال سے انسان محروم ہو جاتا ہے اور یہ دنیا کی سزا انسان کے لیے ہے دنیا کی سزا انسان کے لیے ہے کہ وہ اللہ تعالی کی معرفت اور اس کے تعلق اور ان تمام خوبیوں سے محروم ہو جائے جو بندے کو مزید اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں اور اس دنیا میں رہ کر اس کو اللہ سے جڑنے والا بناتی ہے ان فیات سے محروم ہو جانا دنیا کی سزا ہے اسی لیے از ابن عبد السلام کہتے ہیں القسوت و تسلب القلب ونبوته عن اتباع الحق انتق دل کی سختی یہ ہے کہ آدمی کا دل پتھر کی طرح ہو جائے اور حق سے مائل ہو جائے حق سے دور ہو جائے ونبوته عن اتباع الحق حق کی اتبا سے انسان کا عاری ہو جانا دور ہو جانا الگ ہو جانا یہ انسان کے دل کی سختی ہے کہ آدمی کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو پتھر کتنا ہوتا ہے جذب نہیں کرتا ہے خیر کو آپ دیکھیے پتھر پہ آپ پانی ڈالیے وہ پتھر پانی کو جذب نہیں کرے گا اسی طرح سے جب دل سخت ہو جاتا ہے تو خیر کو جذب نہیں کرتا ہے بھلائی اس کے اندر نہیں جا پاتی ہے وہ سخت ہو جاتا ہے اور جب بھلائی اندر نہیں جاتی ہے تو دل بھی بھلائی کی طرف نہیں جاتا ہے بلکہ شر کی طرف برائیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اسی لیے کہتے ہیں القسوت تسلب القلب نبوت ہوانی آدمی کے دل میں کساوت پیدا ہونا یہ ہے آدمی کے دل کا سخت ہونا یہ ہے کہ دل پتھر کی طرح ہو جائے اور حق کی سچائی کی پیروی کرنے سے سیدھے راستے کی طرف جانے سے مڑ جائے اور رک جائے اور یہ بہت ہی بڑا نقصان ہے اس کا انجام کیا ہے اس کا انجام جہنم ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے دل کی سختی کی برائی کیا ہے فضائل ابن ایاز رحم اللہ فرماتے ہیں خمس من علامات في القلب وجمود العین وجمود العین وکیل لط الحیا اور رغ بطف دنیا وطول العمل. کہتے ہیں کہ پانچ چیزیں ہیں جو آدمی کی شکاوت میں سے ہیں شکاوت کے اسباب میں سے ہیں شقی ہونا کس کو کہتے ہیں اللہ کے ہاں فلاح اور کامیابی سے محروم انسان جہنمی جو جنت سے محروم ہو جائے جو ہدایت سے محروم ہو جائے پانچ چیزیں ہیں جو انسان کے ناکام ہونے کے اسباب میں سے اور اس کے دلائل میں سے چیزیں ہیں کہ جس میں پائے جائیں وہ ناکام ہے اللہ کے ہاں وہ شقی ہے کیونکہ قیامت کے دن بعض لوگ سعید ہوں گے کامیاب ہوں گے اور بعض لوگ شقی ہوں گے ناکام ہوں گے پانچ چیزیں ہیں جو انسان کی شقاوت کی علامات میں سے یہ پانچ علامتیں جس کے اندر پائے جائیں اللہ کے ہاں وہ بدبخت ہے وہ برا انسان ہے کیا چیزیں ہیں کہتے ہیں القس فی القلب سب سے پہلا سبب کیا ہے سب سے پہلی وجہ کیا ہے القس فی القلب دل میں سختی پیدا ہو جانا وہ جمود اللہ نمبر دو وہ جمود العین آنکھوں کا سوکھ جانا آنکھوں میں آنسو نہیں آنا آدمی روئے ہی نہیں اس کو احساس ہی پیدا نہیں ہو نہ اللہ کی محبت میں آنکھوں سے آنسو آئے نہ اپنی زندگی کی بربادی اور اپنی تقصیر کو خیال کر کے آدمی روئے نہ اللہ تعالی سے محبت کی وجہ سے روئے نہ اللہ کے ڈر سے روئے نہ جہنم کے خوف سے روئے نہ اللہ سے حیا کر کے روئے نہ اپنی بے عملی کو دیکھتے ہوئے ندامت سے روئے نہ کسی اور کے غم اور تکلیف کو دیکھ کے روئے اس کی آنکھیں اس کی آنکھیں خشک ہو جائیں دل سخت ہو جائے وکلت الحیا اور انسان میں حیا کا کم ہو جانا ہے حیا کم ہو جانا گناہ لوگوں کے چھپ کے تو چھوڑیے کل کھلا آدمی بے حیائی کرے غلط کام کرے اور اس کو احساس تک نہیں ہو نہ اللہ کے دیکھنے کا احساس ہو نہ بندوں کے دیکھنے کا احساس ہو وہ قلت الحیات رغبت دنیا اور دنیا کی رغبت انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ اس کی خواہشات اس کی چاہتوں کا منتہا دنیا کا پانا ہو اس کو بس دنیا ہی یاد آتی ہو اس کو دنیا ہی چاہیے اور فی دنیا دنیا کی رغبت دنیا کی چاہ دنیا کی لالچ وطول طول اور لمبی لمبی امیدیں امیدوں کا لمبا ہو جانا بہت دور تک آدمی کا سوچنا اتنی دور کہ جس سے معلوم نہیں اتنا جئے گا کہ نہیں جئے گا لیکن آخرت کو بھول جانا طول المل لمبے لمبے پلاننگ اپنے عمل کی فکر کرنے کی بجائے دنیاوی اعتبار سے دور تک دیکھنا کہ کیا کیا پلاننگ دنیا کے کرنا ہے یہ پانچ چیزیں ہیں جو آدمی كی بے فكری بلكہ آدمی كے دل كے سخت ہونے كی علامات میں سے ہیں كہ آدمی كا دل سخت ہو جائے اور آدمی كی آنكھیں خشک ہو جائیں سوکھ جائیں حیا كم ہو جائے دنیا كی رغبت بڑھ جائے اور لمبی لمبی امیدیں آدمی باندھنے یعنی موت کو بھول کے لمبی امیدیں باندھیں امام البحقی نے شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے تو یہ پہلا پہلی برائی ہے دلوں کی سختی کی کہ یہ بدبختی کی علامت ہے آدمی ناکام ہے اس کی علامات میں دل کا سخت ہونا ہے اسی طرح سے دل کا سخت ہونا دنیا میں اللہ تعالی کی طرف سے سزا ہے یہ خود ایک سزا ہے اور بڑی سزا کا ذریعہ ہے اس کو یاد رکھیے دل کا سخت ہونا دنیا میں اللہ کی طرف سے سزا ہے اور آخرت میں اللہ کی بڑی سزا کا ذریعہ ہے اس سلسلے میں مالک امن دینا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ماں اعظم من البتم قلب کوئی بندہ اس کو دنیا میں دل کی سختی سے زیادہ بڑی کوئی سزا نہیں دی جاتی ہے دنیا میں جو سزا ملتی ہے وہ دل کی سختی کی سزا اللہ کی طرف سے ملتی ہے جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو ذکر کیا ہے یعنی دنیا میں اللہ کی بہت ساری سزائیں ہیں کبھی کسی کو ٹھوکر لگتی ہے کبھی کسی کو نقصان ہو جاتا ہے اللہ تعالی بعض اوقات بندے کے گنا کی وجہ سے دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے لیکن دنیا کی تکلیفیں اکثر انسان کو مزید اللہ کی طرف بڑھنے کا ذریعہ بنتی ہے ایک آدمی برا آدمی بھی ہو دنیا میں اللہ کی طرف سے سزا آئے اور نقصان یہاں پر ہو تکلیف یہاں پر آئے گناہ کی وجہ سے تو وہ بندہ اللہ کی طرف بڑھ جاتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے گڑ گڑاتا ہے اللہ سے مانگتا ہے لیکن یہ سزا دل کی سزا ہے جب انسان کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو یہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے بلکہ مزید ناراضگی کا ذریعہ بھی بنتی ہے کہ جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ کی طرف پلٹتا بھی نہیں ہے وہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے لیکن اللہ سے توبہ نہیں کرتا ہے تو کہتے ہیں ماں بے اے تلبین کہ دل کی سختی سے بڑی سزا دنیا میں انسان کو نہیں دی جاتی ہے اس کے گناہ کی وجہ سے تو یہ بہت بڑی سزا دنیا میں ہے کہ ایک انسان کو دل کی سختی کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو جائے دل کی سختی کے نقصانات کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں آدمی کا جب دل سخت ہو جاتا ہے تو دنیا میں اس کے کیا نقصانات ہیں اور آخرت میں اس کے کیا نقصانات ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرما ہے سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ ایک آدمی کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو وہ خیر کی بات سے وعض و نصیحت سے قرآن اور سنت میں جو باتیں آدمی سنتا ہے جس سے آدمی کی اصلاح ہوتی ہے دل کے سخت ہونے کی وجہ سے انسان پر ان کا اثر نہیں ہوتا ہے اور آدمی کا دل نرم نہیں ہوتا ہے دل سخت ہے جب ایک حد آتی ہے انسان کے دل میں سختی کی تو پھر اس کے بعد واض و نصیحت فائدہ نہیں دیتی ہے جیسے ایک آدمی بیمار ہو جائے ایک حد تک دوائی نفع دیتی ہے لیکن ایک وقت کے بعد ڈاکٹر بولتا ہے اب اتنی اینٹی بایوٹکس ان کو دے چکے ہیں کہ اب اس کے بعد اس کا بھی فائدہ ان کو نہیں ہو رہا ہے ایک وقت کے بعد آدمی کے دل پر واضح نصیحت کا کوئی فائدہ اور کوئی اثر نہیں ہوتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ادا قسل قلب کہا قطع جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں وہ بہترین کیفیات جو آدمی کے دل کا غبار ہٹا دیتی ہے اللہ کے آگے رونا ایسے ہوتا ہے جیسے گرمی کے بعد بارش آ گئی ہو سارا ماحول دل کا بدل جاتا ہے ایک آدمی اللہ کے آگے گڑ گڑائے یا کم از کم اپنی کروٹ پر اپنی تقسیر اپنی کوتاہی کو یاد کر کے اللہ کے احسانات کو یاد کر کے اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اور اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے ایک آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتا ہے جو آنکھوں سے نکل کے تکیے تک جاتا ہے وہ ایک آنسو اس کے دل میں وہ سارے گرد و غبار کو دھو دیتا ہے اس کے دل کی کیفیات بدل جاتی ہے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اللہ سے اللہ سے اس کا قرب ہوتا ہے اللہ اور اس کے بیچ کے پردے ہٹ جاتے ہیں اس کو ایک عجیب لذت محسوس ہوتی ہے جو اللہ کے ساتھ اپنا پن اس کے دل میں پیدا کرتی ہے لیکن دل جب سخت ہو جاتا ہے تو اللہ سے اپنا پن محسوس نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک بادشاہ اور ایک مجرم کا احساس دل میں ہوتا ہے بھاگنے والے مجرم کا دل کی سختی جرم کے اعتراف کے ساتھ اللہ کی طرف دوڑنے والا انسان کو دل کی نرمی انسان کو ایسا بناتی ہے کہ گناہ کے باوجود ایک آدمی اللہ کی طرف دوڑتا ہے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے جب دل نرم ہوتا ہے لیکن جب دل سخت ہو جاتا ہے تو اللہ سے بھاگنے لگتا ہے اللہ سے اور اللہ کی باتوں سے اس کو وحشت ہونے لگتی ہے باز و نصیحت کب بند ہوتی ہے ایسا لگتا ہے باز و نصیحت اس کو نہ صرف یہ کہ اثر نہیں کرتی ہے بلکہ بعض و نصیحت سے اس کو چڑ ہونے لگتی ہے دل سخت ہو جاتا ہے ادا قسل قلب قطل جب دل سخت ہو جاتا ہے تو آنکھیں سوکھ جاتی ہیں سے آسو نہیں نکلتے ہیں ویسے ہی جب آدمی کا بدن جب بیمار ہو جاتا ہے تو پھر کھانے پینے کا فائدہ اس کو نہیں ہوتا ہے ایک بیمار کو صرف کھلانے پلانے سے وہ صحت مند نہیں ہوتا ہے اس کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ کھلانے پلانے سے مزید وہ قے کرنے لگتا ہے اور تکلیف بڑھ جاتی ہے شراب ویسے جیسے آدمی كا جب بدن بیمار ہو جاتا ہے تو كھانا پینا اس كو فائدہ نہیں دیتا ہے فقد علی القلب قلب ادا مردا بشہاز لم تن جفیز ویسے جب آدمی کا دل بیمار ہو جاتا ہے شہوتوں کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے خواہشات لذتوں کا بیمار ہو جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس میں بعض و نصیحت سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا ہے وعض و نصیحت کا اس پر اثر نہیں ہوتا ہے کب جب آدمی کا دل شہوتوں کا پجاری بن ہے شہوتوں کی وجہ سے اس کا دل بیمار ہو جائے بعض و نصیحت فائدہ نہیں دیتی ہے الفوائد میں بقیم نے اس کو ذکر کیا ہے تو ایک نقصانی ہے دل کی سختی کا کہ واض و نصیحت ایک حد آتی ہے ابتدائی مرحلے میں دل سخت جب شروع ہونا ہونے لگتا ہے تو ایک امکان باقی رہتا ہے کہ کچھ نصیحت اثر کرے گی لیکن سختی جب بڑھتی چلی جاتی ہے بڑھتی چلی جاتی ہے ایک وقت آتا ہے کہ اس کے بعد دل پر اثر نہیں ہوتا ہے آپ دیکھیں برتن ہے دھول جمتی ہے ایک وقت آتا ہے دھول جھٹک دینے سے نکل جاتی ہے لیکن آپ ایک زمانے تک برتنوں کو رکھے رکھے اس کے بعد وہ دھول برتن کا حصہ بن جاتی ہے اس کو صرف جھٹک دینے سے وہ صاف نہیں ہوتا ہے بلکہ بہت گھسنا پڑتا ہے اسی طرح سے آدمی کے دل پر پرت در پرت بنتی جاتی ہے اور آدمی کے دل میں سختی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک ایک وقت آتا ہے کہ پھر نصیحت اس میں پار نہیں ہو پاتی ہے دل کے اندر تک نہیں جا پاتی ہے باہر کے باہر رہ جاتی ہے اور دل ان قیمتی کیفیات سے محروم ہو جاتا ہے نمبر دو دلوں کی سختی کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آدمی کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو وہ بدخلاق بن جاتا ہے اور اس کو دوسروں کی چوٹ کا احساس نہیں ہوتا ہے اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس کے الفاظ سے کسی کا دل ٹوٹ گیا اس کی کسی عمل سے کسی کا نقصان ہو گیا اس کی کسی بات سے دوسروں کو تکلیف ہوئی ایک انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن اور دشمن بنتا ہے یہاں تک کہ دوست بھی دشمن بن جاتا ہے جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کے دل کی پرواہ نہیں کرتا ہے خود اس کا اپنا دل سخت ہو چکا ہے وہ دوسروں کے دل کی پرواہ نہیں کرتا ہے اور دھیرے دھیرے اس کی سخت مزاجی کی وجہ سے اس کے اپنے اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اس کے اپنے اس سے دور ہو جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ دل کی سختی سے زبان بھی سخت ہو جاتی ہے دل کی سختی سے زبان سخت ہو جاتی ہے دل بے حس ہو جاتا ہے زبان سخت ہو جاتی ہے اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا فبیما رحمتی مین اللہ اے نبی یہ آپ کے رب کی رحمت کا اثر ہے کہ آپ دوسروں کے لیے نرم بنا دیے گئے اگر آپ ون تف اگر آپ سخت زبان ہوتے دل القلب سخت دل ہوتے لن من منحول لوگ آپ کے آس پاس سے چھٹ جاتے اگر آپ کی زبان سخت ہوتی اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ جو لوگ آپ کے آس پاس جماعت دین سیکھنے کے لیے صحابہ جو نہ صرف آپ سے دین لیتے ہیں بلکہ آپ کی خاطر آپ کو بچانے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں یہ لوگ ایسے ہو جاتے کہ آپ کے پاس ٹھہرتے تک نہیں کب جب آپ کا دل سخت ہو جاتا آپ کی زبان سخت ہو جاتی آدمی کی زبان کب سخت ہوتی جب دل بھی سخت ہو جاتا ہے کیونکہ وہ دوسروں کا خیال نہیں کرتا ہے تو دلوں کی سختی کا نقصان یہ ہے کہ اپنے بھی پرا ہو جاتے ہیں اپنے بھی پرا ہو جاتے ہیں ایک ایک کر کے قریبی دور ہوتے چلے جاتے ہیں کون اپنی بےزتی برداشت کرے گا کون چوٹ پہ چوٹ برداشت کرے گا اچھے اچھے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں گہری دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں جب دل سخت ہو جاتا ہے جب زبان سخت ہو جاتی ہے تو دل کی سختی کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں بتلایا کہ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان سے اس کے قریبی لوگ دور ہوتے چلے جاتے ہیں دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں اپنے پرائے ہو جاتے ہیں تو یہ دوسرا نقصان ہے دل کی سختی کا نمبر تین دل کی سختی دنیا میں ایک اور برائی کا ذریعہ ہے جب دل سخت ہو جاتا ہے تو ایک انسان دنیا میں گمراہ اور آخرت میں ہلاک ہو جاتا ہے دنیا میں گمراہی آتی ہے کیسے جب آدمی کا دل سخت ہوتا ہے کیوں آپ دیکھیں ایک انسان اگر آنکھ بند کر لے اب کانٹے کہاں ہیں اور کھائی کہاں ہے گڑا کہاں ہے گٹر کہاں ہے آدمی نہیں دیکھ سکتا ایک آدمی کی جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو سامنے کا گڑا بھی اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے اسی طرح سے جب دل سخت ہو جاتا ہے اور دل کی بصیرت ماند پڑ جاتی ہے دل کے احساسات ختم ہو جاتے ہیں تو آدمی کے گنا میں اتنی زیادہ شدت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک انسان گمراہ ہو جاتا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا ہے ایک آدمی گمراہی کے گڑے میں گرتا ہے لیکن وہ گڑا اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے کیوں اس لیے کہ دل پر پردہ پڑ گیا جیسے آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اب امن شرح اللہ صدر اسلام کیا وہ آدمی جس کے دل کو اللہ تعالی نے جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرمبرداری کے لیے اللہ کی شریعت کی پابندی کے لیے کھول دیا کیا وہ انسان جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلام کے لیے کھول دیا جس کا شرح صدر ہو چکا ہے عَلَى نور نورب ہی اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہو اپنے رب کی طرف سے دلیل و برہان اور اپنے رب کی طرف سے ملی ہوئی رہبری کے اوپر چل رہا ہو کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اس سے محروم ہے جس کا سینہ تنگ ہے جس کا شرے صدر نہیں ہوا ہے اور جو اندھیرے میں بھٹک رہا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں فوائل القاص یت من ذکر اللہ فوائل تو بربادی ہے للقاس یت من ذکر اللہ ان لوگوں کے لیے بربادی ہیں جو اللہ کی یاد سے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں اللہ کی یاد سے اللہ کی یاد کے لیے ان کے دل سخت ہو چکے ہیں یعنی ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اللہ کی یاد سے ان کے دلوں کو نفع نہیں ہوتا ہے ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت سے ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے قلوب نکھری اللہ ان دل ان لوگوں کے لیے بربادی ہے ان دلوں کے لیے بربادی ہے جو اللہ کی یاد کے لیے سخت ہو چکے ہیں اولا دول علیہ مبین کہ وہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. کہ وہ لوگ ہیں جو کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وہ آدمی جس کا سینا اللہ تعالی نے کھول رکھا ہے اپنے اسلام کے لیے اور جو اللہ کی طرف سے ایک نور پر چل رہا ہے وہ دوسروں کی طرح نہیں ہو سکتا ہے. وہ بہت قیمتی انسان ہے لیکن اس کے بالمقابل وہ لوگ ہیں جن کا سینا نہ صرف اسلام کے لیے نہیں کھلا ہے جن کا سینا اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کے نہیں کھلا ہے بلکہ ان کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت کو قبول کرنے بلکہ اس میں غور کرنے سے ہی آ رہی ہے بربادی ہے ان دلوں کے لیے جو اللہ کی یاد اور اس کی نصیحت کے لیے سخت ہو چکے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں پڑے ہیں معلوم ہوا کہ دلوں کا سخت ہونا انسان کے گمراہی کی علامت بھی ہے اور مزید گمراہی کا سبب بھی ہے جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان کو گمراہی کا احساس نہیں ہوتا اور وہ گمراہی میں بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے جیسے آنکھوں پر پردہ پڑنے والا آدمی غلط راستے پر چلے لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں غلط جا رہا ہوں یہ سوریہ زمر کی آیت نمبر بائیس سے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے ابن کثیر فرماتے اس آیت کے سلسلے میں دل کا سخت ہونا کیا ہے ان دلوں کے لیے جن کے لیے بربادی ہے یہ کون سے دل ہیں کہتے ہیں یہ وہ دل ہیں فلا ترین وندری ہی اللہ کی یاد کے وقت اللہ کو یاد کر کے بھی ان کے دلوں میں رکت پیدا نہیں ہوتی ہے ان کے دلوں میں نرمی پیدا نہیں ہوتی ہے الا تقشا اور ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت پیدا نہیں ہوتی ہے اللہ کی عظمت سے ان کے دلوں میں جھکاو پیدا نہیں ہوتا ہے اللہ سعید اور ان کے دل اللہ کی نصیحت کو یاد نہیں رکھتے ہیں ولا تفهم اور نہ اس میں غور کرتے ہیں نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے دلوں کے لیے بربادی ہے جب دل سخت ہو جاتا ہے تو معرفت کا نور اس سے چھن جاتا ہے غور و فکر کی صلاحیت اس سے چھن جاتی ہے لیکن جب دل نرم ہوتا ہے تو ایک نصیحت بھی انسان کے لیے زندگی بدلنے کا سبب بنتی ہے اللہ کی ایک بات بھی اس کو جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے لیکن جب دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان انسان نفس پر سوار ہو کر ایسا تیز دوڑتا ہے کہ حق کی پکار اس کو سنائی نہیں دیتی حق پیچھے سے پکارتا رہتا ہے لیکن یہ حق سے دور دوڑتا نکل جاتا ہے اور گمراہی کے گڑے میں گر جاتا ہے دلوں کی سختی ہلاکت اور گمراہی کا سبب ہے تو یہ اسباب اور یہ نقصانات ہیں دل کی سختی کی یہ علامات ہیں آئیے دیکھتے ہیں دل کیوں سخت ہو جاتا ہے دل کیوں سخت, ہو ہے دل کیوں سخت ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی قیمتی نعمت قلب کی نعمت دل کی نعمت انسان کو دی ہے جو ان تمام قیمتی کیفیات کا منبع اور مرکز ہے یہ دل ایسا کیوں ہو جاتا ہے کہ پتھر کی طرح ہوتا ہے پھر نہ اللہ سے تعلق اس میں ہوتا ہے نہ مخلوق پر رحم اس میں آتا ہے اور نہ پھر حق کے لیے دروازے اس میں کھلتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کے کی کیا اسباب ہیں سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ایک انسان دین کے ماحول سے دور ہو جائے نصیحت کے اللہ کے ذکر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ماحول سے دور ہو جائے نبی, نبوی ماحول سے دور ہو جانا دینی ماحول سے دور ہو جانا یہ آدمی کے دل کی سختی کا سبب ہے ایک بہت بڑا سبب ہے آدمی دین کے ماحول سے دور ہو جاتا ہے دنیا میں کھو جاتا ہے کام کاج میں لگ جاتا ہے مدتیں گزر جاتی ہیں لیکن دین کی بات سننے اور دین کے بارے میں غور کرنے کا موقع انسان کو نہیں ملتا ہے صبح شام آدمی گنتا رہتا ہے صبح شام آدمی مستقبل کے پلان بناتا رہتا ہے۔ صبح شام آدمی کپڑوں میں گہنوں میں زیورات میں اور گھر بلڈنگ میں گاڑی موٹر میں آدمی گھر بار کے اندر اتنا لگا رہتا ہے تجارت اور زندگی میں اتنا کھو جاتا ہے دنیا کی زیب و زینت میں اور ریا میں مال و دولت کے جمع کر کے لوگوں سے آگے بڑھنے میں ہرس میں حسد میں بغد دعوت میں دنیا کے اندر اتنا کھو جاتا ہے اور دینی ماحول سے دور ہو جاتا ہے تو جب اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کا دل سخت ہو جاتا ہے غفلت کے پردے قساوت کا سبب بنتے ہیں اس کو یاد رکھیے انسان کے دل کی قساوت کا بہت بڑا سبب دین سے غفلت ہے اور دینی ماحول سے دوری ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے الم یعنی للذین آمنوا قلوبهم ایمان تک اللہ کی نصیحت کے لیے اللہ کی یاد کے لیے ان کے دلوں میں خشیت پیدا ہو خوشوں پیدا ہو جائے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا اب کب آئے گا اب تک وہ وقت نہیں آیا ایمان لا زمانہ ہو گیا دین معلوم ہو کے زمانہ ہو گیا زندگی گزرتی جا رہی ہے زمانے پہ پہ زمانہ عمر پہ عمر بچپن سے سے جوانی جوانی سے بڑھاپا آ رہا ہے عمر گھٹی چلی جا رہی ہے زندگی گزر چکی ایک بڑا حصہ زندگی کا گزارنے حق کے لیے ان کے دلوں میں کپ کپی اور جھکاؤ اور عظمت اور تعظیم نہیں ہے اب تک وہ وقت نہیں آیا کب آئے گا مرنے کے بعد کب وہ وقت آئے گا مرنے کے بعد اللہ سے انسان گڑ گڑا کر موقع مانگے گا ربنا نعمل صالحا بنا اوسر اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا ہم نے سن لیا ہم کو دنیا میں واپس لوٹا دے ایک بار چھوڑ دے تھوڑے وقت کے لیے چھوڑ دے ہم یقین کرتے ہیں ہم کو یقین آ گیا دنیا میں جس کو ہم چھوڑ چکے تھے دنیا میں ہم انکار میں پڑے ہوئے تھے دنیا میں شک میں پڑے ہوئے تھے دنیا میں غفلت میں پڑے ہوئے تھے اللہ ہم کو ایمان آ گیا ہم کو یقین آ گیا اللہ ایک موقع دے دے اللہ دنیا میں ایک بار ڈال دے تھوڑے وقت کے لیے ڈال دے ہم عمل کر کے آئیں گے نا امل صالح غیر اللہ کنہ نعمل ہم وہ عمل کر کے آتے ہیں جو اب تک ہم نہیں کرتے تھے ایک موقع دے دے لیکن وہاں پر انسان کو فائدہ نہیں ہوگا وہاں کا احساس وہاں کا احساس غم اور ندامت کا ذریعہ بنے گا وہاں کا احساس انسان کو کامیاب نہیں کرے گا کیونکہ وہاں موقع چھین چکا ہوگا موقع یہاں ملا यहां یہاں کتنی آپ कितना کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا آدمی غلطی کر کے بھی سلا اپنی کر سکتا ہے ایسا نہیں کہ غلطی کر دیا تو ختم اللہ نے دنیا کی ایک لمبی زندگی انسان کو دی ہے ٹھوکر پہ ٹھوکر لگتی ہے ایک ٹھوکر پہ نہیں تو دوسری پہ جاگے گا لیکن آپ بتائیے ایک انسان اس کو زندگی بھر ٹھوکر لگتی رہے اور وہ جاگتا نہیں رہے بلکہ سوتا ہی رہے آپ بتائیے جہنم ہی کا ہے. وہاں پر جا کر احساس پیدا ہوگا لیکن موقع چھن چکا ہوگا لیکن یہاں پر اگر آدمی جاگ جائے اپنی پچھلی زندگی چھوڑ دے اور اللہ کی زندگی جو اللہ نے دی ہے ایمان والی زندگی اسلام والی زندگی جو اللہ کو پسند ہے وہ زندگی اختیار کرے ایسا آدمی آخرت میں قیمتی ہوگا چاہے آخری وقت میں توبہ کی ہو دنیا میں احساس کا پیدا ہونا انسان کو قیمتی بناتا ہے آخرت میں احساس کا پیدا ہونا مزید ضلعت کا سبب بنتا ہے اور دلیل ہوگا اور دلیل ہوگا اور رسوائے انسان کو ہوگی کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہاں کے افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسی لیے اللہ نے فرمایا اب تک وقت نہیں آیا اب تک وقت نہیں آیا علم یعنی للذین آمنو. کہ ایمان والوں کے, من الحق. کہ ان کے دل اب تک یہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے حق اور اللہ کی نصیحت کے لیے جھک جائیں اب بھی وہ وقت نہیں آیا اب تک سرکشی میں ہیں اب تک بے حسی میں ہیں اب تک دلوں کی سختی میں مبتلا اب تک بے فکری میں کب وہ وقت آئے گا مرنے کے بعد آئے گا مرنے سے پہلے آنا چاہیے ایمان لانے کے بعد زندگی بدل جانا چاہیے ایمان لانے کے بعد بھی دل ویسا, کی ویسا جیسے کتاب कबल और اور یاد رکھو ان ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی یہودارا اس سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ایمان والے ان کی طرح نہ ہو جائیں فطال علیہم الحمد انہیں کتاب دینے کے باوجود ایک لمبا زمانہ گزر گیا فقصد کو تو ان کے دل سخت ہو گئے وہ کثیر امن ہوں اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں گناہگار ہیں گناہوں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں فطال علیہم علیہمد اللہ کی کتاب کے حامل بنے لیکن نبی کے زمانے نبی کے چلے جانے کے بعد ایک لمبا زمانہ گزر گیا اور ایک نسل سے دوسری نسل لوگ آگے بڑھتے چلے گئے نبی کا دور نکل گیا اور دینی ماحول جو روحانیت پر قائم تھا بات کے دور میں بات کے دور میں رسمیت بن گیا بات کے دور میں یہ بن گیا کہ بس ہم اللہ کے نبی کہ ماننے والے ہیں بس ہمارے اتنا کافی ہے زندگی چاہے جیسی ہو امال چائے جیسے ہو بس فخر میں تبدیل ہو گیا جو پہلے دور کے لیے ایمان اور خشیت تھا بعد کے دور کے لیے شہرت اور عزت کا ذریعہ بن گیا ناروں والا دین بن گیا بعد کے دور میں داووں والا دین بن گیا لوگ ایمان و عمل کی بنیاد پر نجات کی بجائے صرف نعرے لگا کر دیندار بننے والے بن گئے دلوں میں سختی آ گئی اسی لیے ابن الجی فرماتے ہیں کہ فطل علیہ کا مطلب کیا ہے کہتے ہیں بَعْدُ بَعْدَ وہ جو ماحول نبیوں کا تھا اور صالحین کا تھا وہ جو پاکیزہ دینی ماحول انبیاء نے بنایا تھا اس نبوی ماحول سے دور ہو گئے دینی تذکرہ دین کی باتیں دینی اعمال ایک دوسرے کو نصیحت یہ ماحول دور ہو گیا لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں کھو گئے نفسی نفسی کا ماحول ہو گیا جب دینی ماحول سے دور ہو گئے تو نتیجہ کیا ہوا فرمات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فال علیہ فقصت کلو زمانہ دور ہو گیا نبی سے ماحول سے دور ہو گئے تو ان کے دل سخت ہو گئے اور جب دل سخت ہو گئے تو کیا ہوا وہ کثیر ہوں نتیجہ یہ ہو گیا کہ ان میں سے اکثر فاسق یہاں پر آپ تین مرتبوں میں آپ دیکھیے تین لیول یہاں پر دیکھے کیونکہ اللہ کا کلام بہت مختصر ہوتا ہے لیکن اس میں بات بہت, بہت زیادہ گہری ہوتی ہے یہاں پر اللہ نے تین حالات ذکر کیے ہیں نمبر ایک لمبا زمانہ گزر گیا نمبر دو ان کے دل سخت ہو گئے نمبر تین وہ فاسق ہو گئے یہ ترتیب ہے انسان کے بگڑنے کی نمبر ایک دینی ماحول سے جب انسان دور ہو جاتا ہے تو دوسری حالت پیدا ہوتی ہے پہلی حالت کیا ہے دینی ماحول سے دوری پہلے آدمی اس سے محروم ہو جاتا ہے تو نتیجہ دوسرا ہوتا ہے کیا نتیجہ ہے کہ آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے کیونکہ بعض و نصیحت انسان کے دل کو بار بار جھجھوڑتی رہتی ہے وہ سویا آدمی جاگتا ہے غفلت سے آدمی جاگتا رہتا ہے تو جب یہ ماحول ٹوٹ جاتا ہے چھوٹ جاتا ہے تو پھر دھیرے دھیرے دل میں کیا ہوتی ہے سختی آنے لگتی ہے یہ دوسری حالت میں آدمی چلا جاتا ہے لیکن دل میں سختی جب آنے لگتی ہے تو پھر تیسری حالت میں آدمی چلا جاتا ہے وہ کثیرمن فاسقور آدمی فسک کرتے کرتے کرتے کرتے آدمی فاسق بن جاتا ہے دیکھیے فسک ایک مرتبہ آدمی سے گنا ہو جائے اور اللہ سے توبہ کرے نہیں ہے لیکن ایک آدمی گناہ پر گناہ کرتا رہے اور توبہ نہ کرے اور اس کا مزاج گنا بن جائے اس کا مزاج گناگار بن جائے وہ گنا کا آدی بن جائے وہ گنا کا آدی بن جائے کسی انسان سے ایک بار کوئی غلطی ہو جائے کوئی غلطی سے شراب پی لے گاہ ہے لیکن اس کا نام شراب ہی نہیں پڑتا ہے لیکن جب وہ بار بار شراب پیتا ہے اور اس کے لیے معروف ہو جاتا ہے اس کی عادت بن جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے اس کے اوپر اس کے اوپر شارغ القمر اور یعنی وہ شرابی کا لقب اس کو مل جاتا ہے جھوٹے کا لقب جھوٹ بولتے رہنے والے کو مل جاتا ہے دھوکہ دے دے رہنے والے کو دھوکے باز کا لقب مل جاتا ہے عمل کے دوام سے صفات پیدا ہوتی ہیں ایک آدمی گناہ پر گناہ گناہ پر گناہ کرتا ہے جب دل سخت ہو جاتا ہے گناہوں کا احساس ختم ہونے لگتا ہے اور آدمی ایک گناہ کے بعد دوسرا بھی گناہ کرنے لگتا ہے گناہ کرتے کرتے کرتے اس کا مزاج گناہگار بن جاتا ہے عمل کا گناہگار دل کا بھی گناہگار بن جاتا ہے گناہ اس کے لیے آزادی بن جاتا ہے اس کے لیے ایسی چیز بن جاتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے وہ کہتا ہے ہاں میرے لیے حلال ہے بلکہ نصیحت کرنے والے کو کہتا ہے تم سے اچھے تو ہم ہیں یہ انسان کی زندگی میں بہت ہی سخت مقام ہوتا ہے یہاں کہ انسان اللہ کے آگے ذلیل ہو جاتا ہے اور آخرت میں اللہ کی سزا اور اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا وہ کتیرمن فاسکون ان میں سے بہت سے فاسق ہیں تو یہاں پر دلوں کی سختی کا ایک بہت بڑا سبب ہم کو ملا وہ یہ کہ دینی ماحول سے دوری دل کو سخت کرتی ہے اور دلوں کی سختی انسان کو فاسق بننے پر مجبور کرتی ہے دوسرا سبب دلوں کی سختی کا کیا ہے دوسرا سبب یہ ہے کہ ایک انسان کا مزاج بے فکری ہنسی مزاق کھیل تماشے والا ہو جائے وہ زندگی کی گہرائیوں کی بجائے زندگی میں دنیا میں زیب و زینت اور موج مستی کو اپنا شعار بنا لے اس کا مزاج میں اس کی مزاج میں موج مستی آ جائے کھیل تماشا زیب و زینت اور انجوائمنٹ اس کا دین بن جائے وہ دنیا کی لذتوں میں اتنا کھو جائے کہ زندگی کے مقصد اور زندگی کے انجام کو بھول جائے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لات فروح فن کثرت بہ کی القلب ہنسی مذاق کی کثرت نہ کرو اس لیے کہ ہنسی مزاق کی کسرت انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے ہنسی مزاق کی کسرت کیا ہے ایک آدمی ہمیشہ زندگی میں ایسی چیزوں پر دھیان دے جس میں مزہ آتا ہے جس میں انجوائے ہوتا ہے آدمی انجوائےمنٹ کو اپنی زندگی کا حصہ اس طرح سے بنا لے گویا کہ اس کی سانسیں ہوں وہ زندگی کے دوسرے پہلو پر دھیان نہ دے وہ اس چیز کو نہ دیکھے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے اس کا دھیان اس چیز پر نہ جائے کہ میں مرنے والا ہوں اس کا دھیان اس طرف نہ جائے کہ میرا ہر عمل لکھا جا رہا ہے اس کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ ہر عمل کا جواب مجھ کو اللہ کے ہاں دینا ہے اور ہر عمل کے بارے میں مجھ سے پوچھ ہونے والی ہے جب یہ مزاج ختم ہو جاتا ہے آدمی کے اندر انجوائےمنٹ پیدا ہوتا ہے ہنسی مزاق اور یہاں پر زندگی کے اچھے پہلو پر ہی وہ دھیان دیتا ہے اصل مقصد پر وہ دھیان نہیں دیتا ہے تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کو بتلاتی ہے کہ ہنسی مزاق کی کثرت سے بھی آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے یہ اور بات ہے کہ ایک آدمی ایسا مزاج نہ بنا لے اپنا کہ لوگ اس سے دور بھاگیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا میں نے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی میں ملا آپ کا چہرہ مسکراتا پایا یہ ایک الگ چیز ہے خوش مزاجی الگ چیز ہے اور موج مستی الگ چیز ہے ہنسی کی کسرت سے یہاں پر ہم کو منع کیا گیا ہے آپ نے فرمایا ہنسی کی کسرت سے بچرت ابھی تمید القلب اس لیے کہ ہنسی کی کسرت آدمی کے دل کو مردہ کر دیتی ہے اس کو ابن ماجا نے روایت کی اور صحیح حدیث ہے تو دوسرا سبب ہنسی مزاج کی کسرت ہے جس سے آدمی کا دل سخت اور مردہ ہو جاتا ہے نمبر تین کھانے پینے کی کثرت ایک آدمی کی زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا اور موج بنانا ہو ایک آدمی ہر وقت کھانوں کے بارے میں سوچو بہت سے لوگ تو روزے کی حالت میں کھانے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کھانے کے بارے میں سوچنا غلط نہیں ہے لیکن ایک آدمی پیٹ کا بندہ بن جائے لذتوں کا شہدائی ہو جائے اس کی سوچ کا منتہا یہ ہو کہ آج یہ کھایا صبح میں دوپہر میں کیا ہے اس کی زبان اللہ کے ذکر کی بجائے لذتوں کی پجاری بن جائے اس کی لذت اللہ تعالی کی ذکر اور اپنی زندگی کے مقصد کی تکمیل کی بجائے اپنے پیٹ کو بھرنا ہو وہ اپنی پیٹ کے گڑھے کو بھرنے کی اتنی فکر کرے کہ قبر کے گڑے کی فکر اس سے نکل جائے یہ آدمی ناکام ہے اچھا کھانا اسی کو اپنے لیے وہ زندگی کا مقصد اپنی سوچ کے لیے جلا بنا لے سفیانہ سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے پیٹ کو بھرتے رہنے سے بچو بتنا کے معنی یہ ہے کہ ایک آدمی کھا پی کے موٹا تازہ ہو جائے बड़ा पेट हो जाए उसका पेट बड़ा हो पेट बड़ा हो यानी इस एतबार से कि उसको बस खाने की सोचती हो खाने पीने ही की फिक्र रहती हो उसकी सोच का अक्सर हिस्सा यही हो और खूब खाता हो खाता ही खाता हो बहुत ज्यादा जी भर के कितने लोग हैं इतना खाते हैं कि उनको सांस लेने के लिए ठीक से जगह नहीं होती है और आदि बन जाते हैं इस चीज के आदि बन जाते हैं بھر پیٹ رہنے سے بچو پیٹ بھرتے رہنے سے بچو اس لیے کہ اس سے دل سخت ہو جاتا ہے یہ بعد میں آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ عمل کی بیوی مسلمانوں کی ماں امہات المنین ان میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک ہیں ام المنین فرماتی ہے ایک چاند گزر جاتا دوسرا چاند چلا جاتا تیسرا چاند دکھائی دیتا اور ہمارے یہاں چولا نہیں سلکتا تھا تا وہی پوچھتے پھر آپ لوگ کیا کھاتے تھے فرماتی دو کالی چیزیں دو کالی چیزوں پر ہمارا گزر ہوتا تھا ایک پانی اور دوسرے کھجور ایک پانی اور دوسرے کھجور پانی اور کھجور کھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے تھے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں بھی دیکھا ہے کہ آپ کھجوروں میں سے کیڑے پھونک پھونک کے نکال رہے تھے اور وہی وہ کھا رہے تھے خراب کھجورے آپ